ابوات جسمانیا کہ آپ جسمانی طور پہ باپ نہیں بلا کے رسول اللہ لیکن آپ اللہ کے کہیں رسول مم. ہیں یہاں کس کو ثابت کیا گیا ابو آتے روحانیا حضور ہمارے ابا ہیں لیکن ابا کیسے ہیں روحانی طور پہ ہمارے ابا جان ہیں جسمانی طور پہ نہیں ہیں ٹھیک ہے جی ابوا ت جسمانیہ کی نفی ہے اور ابوا ت روحانیہ کا کیا ہے اس بات لیکن رسول ہیں اللہ کے وہ خاتم نبی اور سب نبیوں سے آپ آخری نبی ہیں خاتم النبیین کا کیا مانا سب نبیوں سے آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا سمجھ آتا لیے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 آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں سمجھے خوتے ما بہن نبی تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے کھوتے ما بہن نبی حضور کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. اور خاتم کا دوسرا معنی یوں کرو کہ آپ مہر ہیں نبیوں کی نبیوں کی کہیں مہر ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھو نا انبیاء بیال اسلام کا سلسلہ چلا آ رہا ہے آدم پہلے نبی فرست آ رہی ہے لسٹ آ رہی ہے آ رہی ہے, آ رہی ہے جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا نا تو سارا سلسلہ نبو کا لگ گئی مہر لگ گئی تو جب مہر لگ جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ لکھا جاتا ہے دیکھو نا آپ لفافے کے اندر کوئی خط ڈالتے ہو پھر بند کرتے ہو مہر لگاتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب سلسلہ کتابت کا کیا ہے ختم ہے مہر لگنے میں یہ مہار ہے مرزا غلام قادیانی کا کہتا ہے کہ حضور نبیوں کی مہر ہیں یعنی جو نبی ہوے گا نا ہضور مہر لگائیں گے تصدیق کریں گے تو حضور نے میری کہا کی ہے تصدیق کی ہے موہر لگئی ہے اور میں نبی ہوں ہم کہتے ہیں وہ کون سی مہر لگئی ہے حضور نے بتاو کون سی مہار ہے اگر وہ نہیں بتاتے تو ہم بتاتے ہیں کہ حضور نے لگئی ہے مہار آپ نے کیا فرمایا کہ میرے بعد تیس دجال آئیں گے وہ تو کہتے ہیں کہ حضور نے خوشخبری دی ہے میرے متعلق تصدیق کی ہے اس میں نبی بھی ہوں حضور نے یہی مہر لگئی ہے کہ میرے بعد کہ گے تیس دجال آئیں گے سلا سونا دجالوں کل آل ہم یا نبیوں. نبی اللہ خاتم نبی آبادی تو حضور نے تو ٹھیک ہے مہر لگا دی ہے کہ تو کیا ہے وہ او تیرے اوپر یہ مہر لگائی ہے وہ کہتا ہے نہیں حضور نے فرمایا کہ مسیح آنا ہے کیا آنا ہے مسیح اور مسیح میں ہوں ہم کہتے حضور نے جو فرمایا مسیح آنا ہے وہ کیا لفظ ہے بخاری مسلم کے یانز فیکم وہ ابن مریم ہے نا مسیح کے متعلق نے کہا فرمایا بار بار لفظ بھی یہی ہے جن ذلفی ابن مریم وہ کہتے ہیں جس مسیح کے متعلق حضور نے فرم مسیح میں ہوں ہم کہتے ہیں حضرت نے بار بار فرمائے جن ذلفی کم ابنو مری یہ کہیں ہے حدیث میں جن ذلفی کم ابنو گھسی کی وہ اس کی ماں کا نام گھسی کی تھا سمجھے تھا یا تو ثابت کرو کہ ہزور نے کہا ہو کہ تمہارے اندر گھسیٹی کا بیٹا ہے ابن مریم ہے ایسا لرام کے بعد تو میں نے گھسیٹی اور کبھی کہتا ہے کہ میں ضلع بروزی ہوں خیری پھیری کہ حقیقت حضور پہ نبوت ختم ہو چکی ہے میں حضور کا کیا ہوں ضلع ہوں سایہ ہوں حقیقی نبی نہیں ہوں ہم کہتے ہیں حدیث پاک میں لا نبیہ بعد یہ لا کون سا ہے لفی جنس کا کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا آہ. ورنہ اگر یہی چیز ہونا تو پھر لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی کر سکتا ہے کہ اللہ کے سوا حقیقی معبود کوئی نہیں مجازی ضلی بروزی معبود ہیں پھر وہاں بھی تو لاء لفی جنس کا ہے تو لا لفی جنس کا ایک بلا ہوتا ہے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 تو آپ کا ذل بن سکتا ہے کہاں آپ کی شان کہاں محمدی بیگم کا عاشق تو آپ کا ذل بن سکتا ہے یہ محمدی بیگم کا شرکت نہیں بن سکتا ہے ایک عجیب بات آپ کو سناؤں مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی جب اسمبلی کے اندر تھے نا تو مجبور کر دیا گیا سن چوہتر کی تحریک ہم نے چلائی کہ میرے بیٹے بھی وہاں تھے مولانا صحیح جلال پوری اس کے اندر اتنی زور شور تحریک کی کہ ہم نے مجبور کر دیا کہ مرزا ناصر بیان دینے آئے مفتی محمود کے سامنے اسمبلی میں اور بھی ممبر موجود ہیں آخر مرزا ناصر کے لیے تو موت تھی مرزا ناصر تب کو مرزا غلام مد کا, کا بشیر الدین کا بیٹا تھا آخر حکومت نے جب آرڈر چاہا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 یہ بتا تیرا دادا نبی تھا کہنے کا ہاں تو ساتھ شیا بیٹھے تھے کہنے بڑا بہن چو دے نہ علی نبی بن سکتا ہے نہ بی فاطمہ نہ حسن حسین سمجھے کا دادا نبی بن گیا اچھا پھر میں نے کہا اچھا تیرا دادا نبی بن گیا اب یہ بتا کہ تیرے دادے کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا مفتی محمود تھا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 انہوں نے کہا مفتی صاحب لو لو لو لکھ دیتے ہیں نے اسی وقت سب نے دستخط کر دیے بٹون نے دستخط کر دیے تو اسی طرح اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی تو یہ گرفت کا ایک طریقہ ہے یہ ایسا ایک جگہ میں دیا تحفظ نبوت تھا جلسہ تھا تو انہوں نے کہا مجھے آپ بھی تقریب کریں تو میں نے جب یہ دلیل بھی بڑے خوش ہوئے کہنے لگا ایک تو دلیل بڑی آسان ہے دیہاتی لوگ تھے ہمیں پوری سمجھ آئی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے آج آئے تھے مولانا اللہ صاحب صاحب ملنے کے لیے ہمارے مناظر ہیں نا خاتمے کے یہ سمجھی بات آپ کیا ہیں جی خاتم النبیین ہیں جین ہے اللہ بک علیما اور ہے اللہ تعالی ساتھ ہر چیز کے جان دیا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 تاریخ کی نا پہلی پہلی سنترے پن کی مرزا ان کے خلاف تو آپ کے سنٹر جیل العلوم میں ہم تھے چند تھے حضرت کی زمت کی خاتے اور اس وقت یہ شیر پڑھتے تھے جب ہم ہائی کو ہم جاتے تھے نا جو جان چاہو تو جان دیں گے جو مال چاہو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا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 علاوہ عبادت فرضیہ کے ذکر کرتے رہو اور تصویر بیان کرو اس کی صبح اور شام خاجہ فرماتے ہیں خواجہ مزدور دنیا سے اس طرح ہو رخ غلام تیرا دنیا سے اس طرح ہو رخ غلام تیرا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 دوسرے شورا کے جو شعر لکھے ہیں نا تو یہ بھی ہے اس کے اندر دیکھ لینا تصویر بیان کرو اس کی صبح اور شام ہو اللہ دی, ذکر کا سمرا دنیاوی ذکر کا سمرا دنیاوی وہی وہ بات ہے کہ سلاد بھیجتا ہے تمہارے اوپر تمہاری طرف سے ذکر ہوگا اللہ کی طرف سے کیا ہوگی کہ ہوگی سلاد وہ ملائے کا اس کے فرشتوں کی طرف سے بھی کہو ہوگی سلاد سلاد کی نسبت اللہ کی طرف کرو کا کیا مراد ہے رحمت اللہ رحمتیں بھیجتے ہیں اور فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو کیا اس ہو باقی انسانوں کی طرف ہو تو پھر کیا دعا ایزم کا یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اپنا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 یوخر جا کوم سمرا سلاد تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے طرف لور کے یہ سمرا دنیا بھی ہے وہ کان بل منی رحیما اور ہے اللہ ساتھ مو منین کے مہربان تاہیا تو ہم یہ سمرا بھی ہے جی ذکر کا سمرا بھی توحفہ ان کا جس دن کے ملیں گے نا اللہ تعالی کو کیا ہوگا سلام یہ بڑا اعزاز نہیں اللہ تعالیٰ مومنین کو خود سلام کریں گے جب مومن بیشت میں داخل ہوں گے نا اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے السلام علیکم کیا السلام علیکم سمجھے ہاں تمہارے پھر کیا ہو؟ سلام ہو اے جماعت مومنین سمجھے. اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ مومنین کے مہربان تحفہ ان کا جس دن کے ملیں گے اللہ تعالیٰ کو کیا ہوگا جی سلام ہوگا کیونکہ دوسرے مقام پہ بھی ہے نا سلام رب الرحیم اللہ کی طرح سے سلام ہوگا بعد و یہ ہوم یہ سمراخروی ہے اور تیار کیا ان کے لیے حاجر کری یا کتنا خطاب ہے میرے حضرت کو یہ جی؟ پنجوانی چھٹا ہے یہ خطاب پنجوں کا بھی آتا ہے نا ماں کان عالبی منہ ہارا جن وہاں پانچواں خطاب لکھا تھا یہ چھٹا خطاب ہے میرے حضرت کو خطاب ششوم با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطاب کے اندر کمالات کا بیان ہے خاتم و کے کمالات کا بیان اے نبی کریم صلی اللہ علم بے شک بھیجا ہے ہمیں تم کو آپ کو شاہد کے دو مانے ہیں ایک تو ہے حق بتانے والا شاید کیا ایک مانا کیا ہے حق بتانے والا دوسرا معنی ہے گواہی دینے والا حضور کب گواہی دیں گے کیا پہلے پڑھا ہے ہو نا گواہی کتنی وہ مبشران شاہد نمبر ایک مبشر نمبر دو خوش قبی دینے والا نذیر نمبر تین کافروں کو ڈرانے والے وہ اِلَّ اللہ نمبر کتنی دعوت دینے والا طرف اللہ کے ساتھ حکم اللہ کے بس سراج منی سراج کا من ہے چراغ اب قرآن پاک میں دیکھیں کہ قرآن نے چراغ کس کو کہا ہے جال شمسا سراج اللہ نے سورج کو کیا کہا ہے سراج تو لہذا یہاں سراج کا من کیا کریں گے سورج سورج کو فارسی میں کیا کہتے ہیں آفتاب تو سراج منیر کا منع کرو آفتاب نبوت تا کرو آپ کو آفتاب نبوت بنا کے بھیجا سراج سراجم چراغ روشن یعنی آپ آفتاب نبوت ہیں وہ ایک شیر ہے وہ اگلے دن ٹیلی فون آیا اگلے دن کا کل حضرت مولانا رب نواز صاحب کا ٹیلی فون آیا میرے پاس مولانا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 ماہتاب ارب شہ ہی جاز و اجم کو سلام کہہ دینا میں نے کہا میری یہی آرزو ہے آپ مکہ مدینہ بیٹھے ہیں حضرت کی بار میں کیا کہہ لیں سلام آفتاب دو علم جی سراج منیر کمن کا ہے جی آفتاب نبوت یہ حضرت کے کمالات کا بیان تھا آگے بشیر المنی فرائض خاتم الانبیاء پہلے کیا تھے جی کمالات خاتم الانبیاء اب فرائض خاتم الانبیاء بشیر نمبارے خوش بھی دے دو مومنین کو اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضلے کبیر ہے بڑا فضل ولا نمبر کتنی جی دو فریدہ نمبر دو اور نہ کہا مان کو کافروں کا اور منافقین کا یہ کافر منافق تانے لگاتے رہیں گے آپ نے ان کا کہا نہیں ماننا اور تانا لگایا نا کہ بہو کی بہو کے ساتھ نکاح کہا کر دیا وہ دازا باقی آپ کو ایزا دیں تو اس کی آپ پرواہ نہ کریں دازا ہوں کا کیا ان کی ایزا کی پرواہ نہیں سے زیادہ سے زیادہ گالیاں دیں گے بدگوئی کریں گے دازا ہم کا کیا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 ان کو گھر تم نہیں لائے جس عورت کے ساتھ کا ہوا ہے لکھا ہوا ہے ان کو گھر نہیں لائے نہ ہم بسترے کی نہ علیحدہ ہوئے خلوت صیہ نہیں ہوئی تو ان کے لیے عدت ہے عدت ہوتی ہے استبراء رحم کے لیے کوئی عدت نہیں بس نہیں واسطے تمہارے اوپر ان سے کوئی عدت بچمار کرو بس سمجھتے ہونا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 حلال کی ہم نے تیری تیری بیویاں ازواج کے نیچے کھو باوجود زیادہ عدد کے ہمارے لیے کتنی جو کم چار نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو گیارہ بیویاں تھیں نا اور دو لاؤڈیاں تھیں تیرہ ہو گئیں آپ کی وفات کے وقت نو بیویاں تھیں کہتے ہیں نا حضور کی نو بیویاں کیوں کس وقت تھی وفاق کے وقت سمجھے بیوی خدیجہ پہلے فوت ہوگی ایک اور بھی پہلے پوت ہوگی تو وفاق کے وقت نوت تو ہمارے لیے زیادہ جائز ہے یہ حضرت کی خصوصیت ہے کہ چار سے زیادہ آپ کے لیے جائز تھی بے شک ہم نے حلال کی تیرے لیے تیری بیویاں اللہ تھی وہ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 وہ بناتے امے کا حکم نمبر کتنی جی تین وہ بنا کا تیرے چچا کی بیٹیاں وہ بنا کا تیری پھوفی کی بیٹیاں وہ بنا کا تیرے ماموں کی بیٹیاں وہ بنا کا تیری خالہ کی بیٹیاں یہ تیرے لیے حلال ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ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 چچا کی بیٹی نہیں تھی ابو طالب کی بیٹی تھی حضرت علی کی بہن تھی تو بی بی ہانی نے ہجرت نہیں کی تھی مومنہ تھی لیکن مکے سے مجھے نے ہجرت نہیں کی تھی تو کسی نے عرض کیا حضرت ام سے نکاح کر لو حضرت نے فرمے نہیں قرآن کہتا ہے کہ ہجرت کریں تب کر سکتے ہو امی حانی نے ہجرت نہیں کی اس لیے میں نکاح نہیں کر سکتا اس کے ساتھ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 لیکن حضور نے عمل نہیں کیا تھا اس پہ کوئی ایسی عورت نہیں جس کے ساتھ ہضور نے نکاح کیا ہو بغیر حق بہر کے ایسے نہیں وہ سمجھی اللہ نے اجازت دے دی تھی حکم چاہ رہو مرا وہ میرا تن عورت میں کتابی نہ ہو کتابی کا اعتراض ہے اگر بخش دے اپنی ذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلا مہار نیچے کو بلا مہار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 wwwshaheed